باللہ من الہمن شعیطرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزيل الكتاب من اللہ العزيز الحکیم ما خلقنا السماوات سماوات وما بينهما الا بالحق وََ اجلم ودین اکفرو عامہ عنظر معرضون سورۂ احقاف یہ مکی صورت ہے نظولاً چھیاسٹھ نمبر سورہ جاسیہ کے بعد نازل ہوئی ہے اور ترتیب چھیالیسویں نمبر پر ہے سورہ جاسیہ کے بعد یہ سورت حوامی میں سبا میں آخری سورت ہے جی اس کے دو نام ہیں یہ جی ایک نام جو مشہور ہے یہ سورہ احقاف اور احقاف یہ جمع ہے حقف کی حقف حقف یہ ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں ٹیلہ یہ سطح زمین سے یہ اوپر ہوتا ہے تو ریت کا ٹیلا اور اخقاف دراصل یہ قوم عاد کا مسکن تھا قوم عاد اسی علاقے میں رہتی تھی اور اس سے مراد یہ وہ ریگستان ہے جو عمان اور یمن کے علاقوں کی طرف سعودی عرب سے جنوب کی طرف عمان اور یمن کا علاقہ ہے تو یہ نجد حضرموت موت کے درمیان یہ آج بھی یہ احقاف کے نام سے موسوم ہے اور یہی قوم عاد کی اصل جگہ تھی اس کے شمال میں سعودی عرب میں ربع خالی اور مشرق کی جانب عمان ہے لیکن یہ یہی نجد اور حضرت موت کے جو علاقے ہیں تو اسی کو احکاف کہا جاتا تھا دوسرا نام اس صورت کا مسند احمد کی روایت میں آتا ہے سورت الطلاثین عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ مجھ پر اللہ کے پیغمبر نے حوامی میں سے سور من میں یہ سورت پڑی یعنی سور احقاف پڑی اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی كوئی بھی سورت جب وہ تیس آیات سے زیادہ ہوتی تھی تو عموماً جی اسے صلاثين ہی کہا جاتا تھا خود ابن مسعود نے اس صورت کو صورت و کہا ہے کیونکہ اس میں جى جی تيس سے زیادہ آیات ہیں دیگر سورتوں میں بھی ہیں لیکن اس میں پينتيس آیات ہیں تو اسے صورت وصلاثين کہا ہے یہ نزولاً 66 نمبر سورہ جاسیہ کے بعد اور ترتیباً چھیالیسو نمبر پہ ہے سورہ جاسیہ کے بعد گزشتہ صورت کے ساتھ ربط اور مناسبت متعدد وجوہ پر ہے سورہ جاسیہ میں آخر میں کہا گیا سورہ جاسیہ میں آخر میں کہا گیا فلّہ الحمد اور آخر میں دعوے توحید ذکر کیا گیا آیت نمبر 36 اور 37 میں فل الْحَمْدُ رب السَّمَاوَاتِ و رب الْأَرْضِ رَبِّ رب العالمین یہ خاص اللہ کے لیے جو لائق تعریفیں ہیں خدائی کی اور الوحیت کی وہ اللہ ہی کے لائق ہیں اور کسی اور کے لیے نہیں اسی دعوے پر سورت میں دلائل بھی ذکر کیے گئے تھے دلائل اقلیٰ سورت کے آغاز میں پانچ عقلی دلائل ذکر کیے گئے تھے اور آیت نمبر بارہ اور تیرہ میں بھی سورۂ احکاف میں یہ آیت نمبر چار میں مطالبۂ دلیل یہ ان لوگوں سے کیا گیا ہے جو اللہ کے بغیر غیروں کو پکارتے ہیں گزشتہ صورت میں دعوی توحید پر عقلی دلائل ذکر کیے گئے تھے یہ تو اس صورت میں جو غیروں کو پکارتے ہیں تو ان سے مطالبہ دلیل کیا گیا ہے کہ تم بتاؤ یہ ارونی ماذا خلقو من العدی مجھے بتاؤ انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیا ہے یا ان کے لیے آسمانوں میں کوئی حصہ داری ہے کوئی دلیل لاؤ ای تون یہ من قبل هذا او اثارت من علم ان کن تم صادقین دلیل ہے تو لے آؤ شرک پر کوئی دلیل نہیں ہے جب کہ توحید کا عقیدہ یہ مدلل ہے اور اس پر دلائل ہے یا سورۂ جاسیہ میں یہ تخویف اخروی یہ مفصل ذکر کیا گیا اور اخروی تخویف یہ دی گئی سورہ احقاف میں تخویف دنیاوی ذکر کیا گیا ہے اور اس پر قوم عاد کی مثال یہ بیان کی گئی ہے گزشتہ صورت میں تخویف اخروی یہ تفصیلا تھا تو سورہ احقاف میں تخویف دنیاوی اور اس پر قوم عاد کی مثال یہ دی جا رہی ہے یا گزشتہ صورت میں آیت نمبر 18 میں ذکر کیا گیا کہ شریعت کی تاب کریں ولاطت طب احوا الدین علیہ علم اور جاہلوں کے خواہشات کی پیروی نہ کریں تو اس صورت میں آیت نمبر تیرہ میں بشارت دی گئی ہے ان لوگوں کو کہ جو حق پر استقامت اختیار کرتے ہیں اور ڈٹ جاتے ہیں اور وہ لوگوں کے خواہشات کی پیروی نہیں کرتے اندی نقال و رب اللہ ثم استقاموا ولاخولیم ولاحم یا زنون جو ان کے خواہشات کی پیروی نہیں کرتے اور استقامت اختیار کرتے ہیں یا گزشتہ صورت میں یہ قرآن سے معرضین کی قرآن سے اعراض کرنے والوں کی صفت ذکر کی گئی آیت نمبر آٹھ میں یسم و آیات اللہ تت اللہ تم میوسر مستقبرن کا الم کہ اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے اور پھر ایسے بنتا ہے تکبر کرنے والا گویا کہ اللہ کی آیات سنی ہی نہیں تو اس صورت میں یہ قرآن کے سننے والوں پر قرآن کا قرآن کو سننے والوں پر جنات کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اگرچہ آگ سے پیدا کردہ مخلوق ہے لیکن دیکھو جب قرآن سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو قرآن سنا ہے اور پھر ان کا ادب ایسا ادب ہے کہ قرآن میں ان کا واقعہ وہ ذکر کیا گیا ہے اور اندھے اور بہرے وہ نہیں بنے بلکہ اللہ کی کتاب کو سنا ہے ادب کیا ہے اور پھر آگے اللہ کی کتاب کی تبلیغ بھی کی ہے یا گزشتہ صورت میں بار بار ذکر کیا گیا کہ یہ قرآن یہ ہدایت ہے اور یہ بسائر للناس ہے ہدوم و رحمت القمیو تو اس صورت میں جنات کے بیان میں قرآن کی یہی صفات یہ بیان کی گئی ہیں کہ ایسی ہدایت کی کتاب ہے کہ جنات یہ جی انہوں نے قرآن کی حقانیت کا اور اس کی ہدایت کا اعتراف کیا ہے یہ دی و الا مستقیم کہ یہ کتاب حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور یہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو بلاتی ہے یا گزشتہ صورت میں یہ جی ان لوگوں کا بیان کیا گیا اور ان کی ہلاکت یہ ذکر کی گئی جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنایا تھا گزشتہ صورت میں یہ جی ان لوگوں کا بیان کیا گیا آیت نمبر 23 میں اور ان کا انجام اور ان کی ہلاکت ذکر کی گئی جنہوں نے اپنی خواہش کو الہ بنایا تھا تو اس صورت میں ان لوگوں کی ہلاکت کا بیان ہے کہ جنہوں نے بتوں کو اور بتوں کو انہوں نے الہ بنایا تھا اور اللہ کے بغیر اوروں کو کارساز اور مددگار بنایا تھا گزشتہ صورت میں ایک قسم کا الہ بنانے والوں کا انجام اور ان کی ہلاکت ذکر کی گئی تھی تو اس صورت میں ان لوگوں کی ہلاکت اور ان کا انجام ذکر کیا گیا ہے کہ جنہوں نے بتوں کو اور جنہوں نے غیر اللہ کو کارساز اور مددگار بنایا تھا الہ بنایا تھا یہ اور بھی مختلف مناسبتیں ہیں صورتوں میں یہ امتیازہ تو سورا صورت ممتاز ہے جنات کے منفرد واقعہ پر کہ جنہوں نے یہ قرآن مجید کا بیان سنا ہے اور پھر قرآن کی عظمت کا اعتراف کیا ہے اور یہ واقعہ یہ آیت نمبر 29 سے یہ شروع ہوتا ہے یہ صورت ممتاز ہے یہ جی قوم عاد پر بادلوں کی شکل میں عذاب کا آنا صورت ممتاز ہے قوم عاد پر بادلوں کی شکل میں عذاب کا آنا دیگر جگہوں پر یہ قوم عاد ان کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے لیکن اس صورت میں قوم عاد پر بادل کی شکل میں کہ پہلے بادل آئے اور انہوں نے کہا ہاد مم تیرونا قرآن میں یہ انداز یہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہے آیت نمبر چوبیس میں یہ اسی طرح سورت ممتاز ہے یہ قوم عاد کے مسکن پر یہ ان کے رہنے کی جگہ کے جسے احکاف کہا جاتا تھا سورت کا نام بھی احکاف ہے اسی طرح صورت ممتاز ہے یہ کفار کے اس قول پر کہ یہ دین اگر بہتر ہوتا تو ہم سے پہلے اسے اور کوئی نہ مانتا یعنی کافروں نے ان کی ایک باطل دلیل یہ تھی کہ اگر یہ دین یہ بہتر ہوتا تو ہم پہلے اس کے ماننے کی طرف لپکتے اور ہم پہلے اسے مانتے لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ دین حق نہیں ہے اور اگر یہ حق ہوتا تو ہم سے پہلے اسے کسی نے قبول نہ کیا ہوتا اسی طرح صورت ممتاز ہے جی اس کو اس مشرق کو بڑا گمراہ قرار دینے پر کہ جو غیر کو حاجتوں میں پکارتا ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ اضل یہ بہت بڑا گمراہ ہے بڑا گمراہ مقصد سورہ اس صورت میں حوامی میں سبا میں جو ایک مقصد چلا آ رہا تھا سورہ حامی مومن سے حامی مومن میں دعویٰ ذکر کیا گیا تھا فد اللہ مخلصین علہ الدین وکال رب کم ادعب لمح اللہ مخلث اس دعوے پر گیارہ شبہات ان چھ صورتوں میں ذکر کیے گئے تھے تو سورہ جاسیہ میں دسواں شبہ ذکر کیا گیا اس صورت میں گیارہواں شبہ یہ بیان کیا جاتا ہے گیارہواں شبہ یہ تھا جی کہ ان کے پہلو میں جنہیں ہم پکارتے ہیں تو ان کے پہلو میں نجات ہے اور یہ نجات دہندہ ہیں اور یہ ہمیں بچاتے ہیں اللہ کے عذاب سے ہم انہیں اس لیے پکارتے ہیں کہ کل کو اگر ہم پر دنیا میں کوئی آفت ٹوٹ پڑے اور کوئی آفت ہم پہ نازل ہو تو یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکیں تو اس کا جواب دیا جاتا ہے آیت نمبر 28 میں فلولہ نسر تخد مندون اللہ قربان آلیہ کہ قوم عاد نے تو مددگار بنائے تھے قوم عاد نے تو اسی مشکل وقت کے لیے بہت سارے آلحا وہ بنائے تھے تو جب اللہ کا عذاب آیا تو انہیں اللہ کے عذاب سے کیوں نہ بچا سکے کیوں نہ بچا سکے اور ان کے کام کیوں نہیں آئے تو اس صورت میں 11واں شبہ وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ہم انہیں اس لیے پکارتے ہیں تاکہ آڑے وقت میں یہ ہمارے کام آئیں اور یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکیں تو قرآن نے قوم عاد کی مثال دی ہے اور آیت نمبر اٹھائیس میں کہ انہوں نے بھی اسی مقصد کے لیے آلحا اور مددگار بنائے تھے ان کے کام تو نہیں آئے یہ صورت جیسے سورہ حامی مومن میں یہ آغاز میں ہی ہم نے بڑا تفصیلی خلاصہ ذکر کیا تھا تفصیلا وہاں پہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ سورہ حامی مومن حوامی میں سبا کے لیے یہ ایک مقدمہ ہے اور پھر اسی مقدمے پر یہ تمام صورتیں یہ اسی کی تفصیل کرتی ہیں تو سورہ احقاف یہ خلاصہ ہے ماقبل تمام صورتوں کا اور یہ ہم صورت کے سورہ حامی مومن میں ہم یہ ذکر کر چکے تھے کہ سورہ احقاف میں یہ انہی مضامین کو دوبارہ لوٹایا گیا ہے مختصر الفاظ میں کہ جو گزشتہ چھ صورتوں میں یہ بیان ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں وہی حامی مومن کا جو دعویٰ ہے غیر اللہ کو پکارنے کا اور انہیں اپنی حاجتوں میں پکارنے کا تو وہ دعویٰ یہاں پہ پھر ذکر کیا گیا ہے یہ آیت نمبر چار میں قلعد مندون اللہ ہی ارونی ماذا خلقو من الارض کہہ دیجئے پیغمبر کے خبر دے مجھے وہ جو تم پکارتے ہو اللہ کے بغیر بتاؤ مجھے کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے دلیل کا مطالبہ اور آیت نمبر پانچ میں وَمَنْ أَضُلُّ مِمَّنْ مم يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَلَّا مل يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون۔ زیادہ تر مضامین جو گزشتہ چھ صورتوں میں بیان ہو چکے تو اس صورت میں وہ خلاصہ وہ بیان کیا گیا ہے گزشتہ چھ صورتوں کا اور یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ قرآن جب کسی مضمون کو شروع کرتا ہے تو پہلے اس مضمون کو مقدمے کی شکل میں بیان کرتا ہے پھر اس پر تفصیل کرتا ہے اور پھر آخر میں اسی مضمون کو دوبارہ مختصر الفاظ میں قرآن اس کا ایک خلاصہ اور ایک تلخیص ذکر کرتا ہے اور یہی عام طور پہ جب بھی ہم کوئی مقالہ لکھتے ہیں اور جب بھی کوئی تحریر کرتے ہیں تو ایک اچھی تحریر کی یہی علامت ہوتی ہے کہ شروع میں اس کا ایسا مقدمہ وہ تحریر کیا جائے کہ وہ آنے والے مضمون کی طرف مختصر الفاظ میں وہ اشارہ کرے ایک تمہید باندھے پھر اسی تمہید کی تفصیل اور وضاحت کی جائے اور پھر آخر میں اسی تفصیل اسی کا خلاصہ مختصر الفاظ میں وہ بیان کیا جائے یہی وجہ ہے کہ جو علماء یا جو مصنفین وہ تحریر کے فن سے واقف ہیں تو وہ پہلے جو مضمون کی تفصیلات ہوتی ہیں تو پہلے ان تفصیلات کو ذکر کرتے ہیں اور جب کی ان تفصیلات کا جو مقدمہ اور جو خلاصہ ہے تو یہ تحریر کے آخر میں کرتے ہیں اگرچہ مقدمہ تحریر کے شروع میں کیا جاتا ہے لیکن لکھتے بعد میں ہیں وجہ یہ کہ انسان کے سامنے جب تفصیل وہ سامنے آ جائے تو اس کا انسان کے ذہن میں ایک اچھا مقدمہ بن جاتا ہے تو وہ مقدمہ تحریر کے آغاز میں پھر بعد میں لکھتے ہیں اسی طرح خلاصہ بھی تو قرآن مجید کا بھی یہی طریقہ ہے اور یہی انداز ہے سورہ حامی مومن میں وہ دعویٰ ذکر کیا گیا تھا اور پھر اسی دعوے پر شبہات اور اعتراضات ذکر کیے گئے اور اس صورت میں انہی ماقبل صورتوں کا جو خلاصہ ہے تو وہ بیان کیا جاتا ہے اور اس صورت میں گیارہواں اور آخری شبہ وہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے پہلو میں نجات ہے جنہیں ہم پکارتے ہیں ہم انہیں اس لیے پکارتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکیں تو قرآن نے قومیات کی مثال ذکر کی کہ انہوں نے بھی اسی مقصد کے تحت آلیہ بنائے تھے لیکن انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے تو یہ صورت کا مختصر خلاصہ تھا انشاءاللہ اللہ اس کے حوالے سے تفصیل یہ کل پڑھیں گے واخر دعوانا ان الحمد رب العالمین